آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے بہت سے جو نوجوان یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا سب کو روزگار ملازمت نہیں مل ملتے میاوالی کے ڈگری کالج میں طالب علم مجھے گھیرے کھڑے تھے باتیں ہو رہی تھیں میں ایک سوال پوچھتا تھا مجھے سو جواب ملتے تھے مگر میں نے جو یہ پوچھا کہ ڈگری پا کر آپ کو روزگار ملتا ہے یا نہیں جواب تو اس بار بھی سو ملے مگر مطلب ان سب کا ایک ہی تھا نہیں ویسے تو یہ المیا سارے ہی علاقوں سارے ہی شہروں اور سارے ہی قصبوں کا ہے مگر دریائے سندھ کے کنارے کنارے جس تنگ سی پگ پر میں چل رہا ہوں یہ عجب راستہ ہے جو کبھی ویرانوں میں چلتا ہے اور کبھی بستیوں سے گزرتا ہے مگر نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ویرانے کہاں ختم ہوئے اور نہ یہ احساس ہوتا ہے کہ آبادیاں کب شروع ہوئیں دریا کے ساتھ ساتھ یہ سارا علاقہ بڑے شہروں سے دور بڑی شاہراہوں سے الگ تھلگ بڑے مرکزوں سے پرے اور بڑی ریلوے لائنوں سے ہٹ کر واقع ہے یہ علاقہ نظر بھی آتا ہے مگر اوجھل بھی ہے یہ شہر یہ قصبے کنبے کے ان لڑکوں جیسے ہیں جن کے لاڈ پیار نہیں ہوتے جن کے بناؤ سنگھار نہیں ہوتے جنہیں بس ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے میاں والی سچ پوچھئے تو بالکل یوں ہے کہ اگر پاکستان کے نقشے پر پشاور راول پنڈی لاہور اور فیصل آباد کو ملا کر چاند بنا دیا جائے تو یہ این اس جگہ آتا ہے جہاں تارہ ہونا چاہیے مگر اس شہر کو شاید وہ آنکھ نصیب نہ ہوئی کہ یہ جس آنکھ کا تارہ ہوتا یہ شہر ہے تو مگر سارے ہی بڑے شہروں سے دور ہے یہاں کارخانے لگ سکتے تھے مگر نہیں لگ سکے یہاں معدنیات نکل سکتی تھیں مگر نہیں نکل سکیں یہاں زراعت کو فروغ ہو سکتا تھا مگر نہ ہو سکا اس کے بعد یہاں منڈیاں قائم ہوتی دفتر کھلتے کالونیاں آباد ہوتی کشادہ سڑکیں بنتی یہ کچھ نہ بن سکا ترقی کے بڑے دھارے سے کٹ کر رہنے والے علاقے اکثر یوں ہی خسارے میں رہا کرتے ہیں میں داؤد خیل سے میاوالی کی طرف چلا تو میرے ساتھ ساتھ ایک نہر چلی تھل پروجیکٹ کینال اکثر نہریں نشیب میں ہوا کرتی ہیں یہ اونچے پشتے باندھ کر اٹھائی گئی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف کی زمینوں سے پانی پھوٹ پڑا آگے چل کر یہ نہر میاں والی شہر سے پہلو بچا کر نکل گئی اب اس شہر کی ایک جانب نہر تھی دوسری طرف دریائے سندھ تھا اصولن تو میٹھے پانی کی گودی میں پلنے والی آبادیاں خوب پھلا پھولا کرتی ہیں پھر میاں کے نوجوانوں نے مایوس ہو کر گردنیں کیوں ڈال دی ہیں میں نے ڈگری کالج کے ایک استاد سے پوچھا کہ کالا باہ کے مقام پر جناح براز سے جو ہی عظیم الشان تھل پروجیکٹ نہر نکالی گئی ہے اس سے میاوالی کو کوئی فائدہ پہنچا ہے میاں کو جی مجموعی طور پر کوئی فائدہ نہیں پہنچا چاہے تو یہ تھا کہ چونکہ بہت سا علاقہ سے گھوکر لیکن جو ٹیوانے وغیرہ جو زمانے میں انگریزوں کے خاص لوگ ہوا کرتے ہیں ان کے لیے بنائے گئے تھے تو ہمیں بڑا شکوا آپ لوگ مانگتے ہیں جو انیس سو چونسٹھ میں جہاں ایک لیفٹ اریگیشن سکیم بنائے گئی تھی لیکن وہ ہے کہ وہ خاص مخصوص سیاسی طبقہ تھا انہوں نے اپنے زمینوں کے لیے کچھ بنایا تھا مجموعی طور پر اس نہر سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں فرسٹریشن وجہ ایک یہ بھی ہے کہ نہر گزرتی لوگوں کی زمینیں جو بیاب پڑیاں برباد پڑیاں وسائل ہیں وسائل سے فائدہ اٹھایا اٹھا جا رہا اس طرح جو حکومت کی کو کوئی توجہ اس طرف نہیں یہ ایک استاد کا بیان ہے مگر اس علاقے میں ہر ایک کا بیان یہی ہے کہ یہاں جتنے ترقیاتی کام ہوئے بڑے بڑے لوگوں گھرانوں اور جاگیرداروں کی خاطر ہوئے میں نے کسی سے پوچھا کہ دریائے سندھ کے اس پار کا سارا علاقہ صوبہ سرحد میں ہے پھر کالا باغ اور عیسا خیل کے گرد باہیں ڈال کر انہیں پنجاب میں کیوں سمیٹ لیا گیا جواب ملا یہ کاروائی سن انیس سو ایک میں ہوئی تھی وہی پنجاب کے جاگیرداروں کی خاطر ہاں تو نہر کی بات ہو چکی اب سوال یہ تھا کہ میاں کی دوسری جانب دریائے سندھ بہتا ہے میں نے استاد سے پوچھا کہ دریائے سندھ سے بھی اس شہر کو کوئی فائدہ ہے یا نہیں پتہ چلا کہ میاں کے پہلو میں وہ سر سبز علاقہ ہوا گتا تھا جو کچا کہلاتا تھا اسے دریا نکل گیا اور وہاں سے جو خوراک شہر والوں کو ملا کرتی تھی اسے یہ دریا کھا گیا ہاں تو میرا سوال تھا کہ دریائے سندھ سے میاوالی کو کوئی فائدہ ہے میں سمجھتا ہوں چشمہ بیراج سے پہلے بننے سے پہلے میاں کو بڑا فائدہ تھا یہ کچا کا علاقہ ہمارا بہت آباد تھا اس لیے کے پرانا نام ہے کچھی یہ کچھی سمرا دریائے میں درا کی بغل میں ہے جی. اس لیے جب بھی سیلاب آتے تو بہت سی زمینیں جو تھیں سیراب ہو جایا کرتی تھیں جب سے یہ چشمہ بیراج بنا ہے وہ چونکہ ساری زمین خالی کرا لے گئے اس لیے سب جو ہے میاں کے اور ڈپینڈ تھا جب کچے پر وہاں سے جو جانور تھے مرغیاں انڈے گھی وغیرہ وہیں سے آتے تھے اب ہم بڑا سخت نقصان ہوا ہے چشمہ کی کیسی عجیب بات ہے بیراج بنتے ہیں خلق خدا کے بھلے کی خاطر مگر بیراجوں کے سینے میں دل نہیں دھڑکتے وہ نہیں جانتے کہ ان کے بننے سے کتنی زمینیں بنیں گی اور کتنی مٹیں گی یہی تو وہ زمینیں ہیں جہاں کالا باغ ڈیم بنانے کا منصوبہ ہے ایک خلقت ہے جو چلا رہی ہے کہ کالا باغ ڈیم مت بناؤ یہ ہمیں کھا جائے گا اور دوسری خلقت ہے جس کا نعرہ ہے کہ کالا باغ ڈیم ضرور بناؤ یہ ڈیم بنے گا تبھی ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا اس روز میاوالی کے ڈگری کالج میں مستقبل سے مایوس لڑکوں سے میں نے پوچھا تھا کہ کالا باغ ڈیم بنا تو اس سے میاوالی کو کیا فائدہ ہوگا سرمیاں بھائی بہت سا فائدہ ہو جائے گا یہاں بہت زیادہ لوگ بے روزگار ہیں کافی تعداد میں پہلے جہاں اسٹیل مل منظور ہوئی تھی لیکن کل بڑے جگیرداروں کی وجہ سے پیشہ لگ رہی تھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ بے روزگاری ہے تو اگر ٹائم لگ جائے تو ہمارے بہت سے جو لوگ بے روزگار ہیں نشہ کرتے ہیں یا اور لوفریں کرتے ہیں وہ ملازم ہو جائیں جس ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا پھر وہی جاگیرداروں پر الزام پھر وہی بندھی ہوئی آس کہ کالا باغ ڈیم بنے گا تو علاقے کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا اس علاقے میں ایک پوری تنظیم قائم ہے جس کا نام ہے کالا باغ ڈیم بناؤ تحریک شہر کے بڑے بازار میں میری ملاقات اسی تحریک کے نائب صدر محمود الحسن خان نیازی سے ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ کالا باغ ڈیم بنانے کی تجویز کے بارے میں علاقے کے لوگ اور آپ کیا سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کی مفاد کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اور عوام میں شدت سے یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ ڈیم بننا چاہیے کیونکہ یہ ہم کہتے ہیں پنجاب میں نہیں بن رہا یا کسی صوبے میں نہیں بن رہا بلکہ یہ پاکستان میں بن رہا ہے اور پاکستان کے لیے بن رہا ہے تو عوام یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیم ضرور بنے لیکن لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے سیاست چمکانے کے لیے اس ڈیم کے لیے کچھ پرابلم کریٹ کیے ہیں ہمیں امید ہے کہ یہ عوامی حکومت اس پر پوری توجہ دے گی اور غیر جانبدارانہ طور پر عوام سے پوچھ کر اسے تکمیل اس کی تکمیل کرے گی جس روز یہ گفتگو ہو رہی تھی پاکستان میں عوامی حکومت قائم ہوئے ایک روز گزرا تھا اور اب ایک برس گزر چکا ہے جلد ہی دو برس گزر جائیں گے اور پھر تین اور پھر چار اور پھر پانچ. ہاں تو محمود الحسن خان نیازی صاحب سے میں نے میاں والی کے علاقے کے بارے میں خاص طور پر پوچھا کہ اگر کالا باغ ڈیم بنا تو میاں والی کے پسماندہ علاقے کو کیا فائدہ پہنچے گا اس سے سب سے جو اہم بات ہے میاں والی کے پسماندہ علاقے کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اس سے ایک نہر ملے گی جو ہمارے بہت بڑے ایک عظیم تھل کو پھیلا دے گی جس میں موسی خیل شدر ووام بچنگ کید آباد وغیرہ کے علاقہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے پسماندگی دور کرنے کے لیے جو بیروزگاری کا حل ہوگا کافی لوگ یہاں ملازم ہو جائیں گے اور اس سے ہمارے علاقے کے لوگوں کو ذریعہ معاش ملے گا اور پھر شاپنگ اور اس قسم کی دوسری دکانداری میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا میں نے جو اپنا سروے کیا ہے میرے اندازے کے مطابق کم از کم تین چار ارب روپئے کا فائدہ صرف میاں والی کے عوام کو شاپنگ کی شکل میں یہاں پر اپنا بے روزگاری کی شکل میں میسر آئے گا بات گھوم پھر کر وہی بے روزگاری تک جا پہنچی میں نے کالج کے ایک اور سرکردہ استاد سلیم احسن صاحب سے پوچھا کہ میاں والی کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے جی کہ وہی بےروزگاری والا مسئلہ میاں والی بنیاد پر مادینیات کے لحاظ سے بہت رچ ہے ہمارے پہاڑ میں ہم بھرے پڑے ہیں لیکن عملی طور پر ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا گیا تو جو نئی نسل جہاں سے کاغذ فارغ ہوتی ہے ان کا مسئلہ یہ جی ہے کہ وہ جب لاہور جاتے ہیں کمپٹیشن کامپ... بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے وسائل محدود ہیں کالجز کے وہ معیار نہیں جو ہونے چاہئیں وہ وسائل نہیں جو کالجز کے ہونے چاہئیں اس لیے جو طلباء کا ذہنی معیار ہے اتنا بلند نہیں ہوتا تو جب یہ بڑے کالجز یا یونیورسٹی میں یا ہائر تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو بڑا پرابلم بن جاتے ہیں بڑی فرسٹریشن ہے اور اس کی وجہ نے ایک نتیجہ نکلا ہے کہ اب یہاں ایک موومنٹ ہے سرے کی صوبہ کی تو لوگ بڑی جہاں دلچسپی لے رہے ہیں اس میں کہ چونکہ ایک طویل عرصہ تک خود اس میں کچھ حکومت کا مسئلہ ہے کچھ یہاں کی جو ہماری قیادت تھی علاقائی اس نے کوئی توجہ نہیں دی نتیجے نکلا کہ آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر الگ صوبہ مل جائے تو بہتر شاید ہم بہتر طور پر ترقی کر سکیں سرائی کی صوبے کا مطالبہ کرنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ خطہ با اختیار ہو جائے گا تو اس کے بھی دن پھریں گے اس کے بھی نصیب جاگیں گے اسے بھی سکھ چین ملے گا ٹھیک ہے سرائی کی صوبہ علاقے کی تقدیر تو بدل دے گا مگر لوگوں کا ذہن بھی بدل سکے گا کیا یہی تو وہ خطہ ہے جہاں صدیوں پہلے کوئی ایک قتل ہوا ہوگا آج صدیوں بعد تک اس کے انتقام لینے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے میں نے میاں والی کے ایک اور استاد اقبال قاسمی صاحب سے پوچھا کہ میاوالی والی میں آئے دن کے قتل انتقام اور خاندانی جھگڑوں کا پس منظر کیا ہے سر یہاں فیملی فیورز جو وہ زیادہ اس وجہ سے ہیں کہ قبائلی جو ہے یہ علاقہ ہے تو اگر ایک جس طریقے سے پرانے زمانۂ اجالیت میں ہوتا تھا کہ اگر ایک آدمی قتل ہو جاتا تھا تو پھر خاندان کے ہر فرد کا یہ فرد ہوتا تھا کہ وہ انتقام جو والے۔ تو یہاں بھی یہ قبائلی اسبیت کی وجہ سے بھی یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے پھر اس طریقے سے چونکہ تعلیم جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہے فراخ دلی کا جذبہ جو ہے نہیں ہے معاف کرنے کا جذبہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو اس لیے صلح جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ ہوتی ہے اور جب تک انتقام نہ لیا جائے تو معاشرے میں اسے زندہ رہنے کا حق جو ہے وہ نہیں دیا جاتا اور اسے اس طریقے سے اس کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں مقتول کے ورثاء کے ساتھ کہ وہ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں اگر اس کا دل نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ انتقام لینے پر مجبور جو ہے کر دیا جاتا اقبال قاسمی صاحب نے یعنی استاد نے تو مجھے یہ بتایا کہ لوگ بندوقیں اٹھائے قاتل کی تلاش میں گھومتے ہیں مگر استاد کے طالب علموں نے بالکل ہی مختلف بات بتائی اور ایک بات بتا دوں کہ محلے کا اصل حال محلے کے بڑے نہیں جانتے بچے بتاتے ہیں میں نے کالج کے نوجوانوں سے پوچھا کہ شہر میں منشیات کا کیا حال ہے کس قسم کے لوگ ہیروئن کے عادی ہوئے اور کون سے لوگ اس کا دھندہ کرتے ہیں لڑکے بولے شہر میں جو ہے جو ہے جو خاندانی لوگ ہیں جو قتل وتل اس قسم کے چکروں میں ہیں وہ خود جو اس قسم کا پیشہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ خود دوسرے خاندان میں سپلائی کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بندوق جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے اور ہیروئن کی پوری ہاتھ میں آ گئی ہے آپ, کی اپ کی کا خیال ہے یہ بات صحیح ہے جہاں اکثر لوگوں کے آپس میں دشمنی بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو وہ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں صرف ہیروئن کی پوڑی لینے کا ایک فائدہ ہوئے بندوق ختم ہو گئی آ گئی سر کو یہ نو عمر طالب علم تھے مگر اپنے اطراف اور اپنے ماحول سے خوب اچھی طرح آگاہ تھے میں نے ان سے پوچھا کہ وی سی آر کی وبا جو زمینوں میں نہیں ذہنوں میں شورے کا پانی بھر دیتی ہے اور جس کا نمک عقل کی دیواروں کو چاٹتا ہے اس وبا کا میاوالی میں کیا حال ہے وی سی آر یہاں پر بہت چلتا ہے لڑکے جو ان سے کال جانے کے بجائے وی سی آر دیکھتے ہیں سنیما دیکھتے ہیں اسے ایک تو ان کو فائدہ ہوتا ہے وی سی آر والوں کے ہمارا ادھر ہاسٹل ادھر ہوٹل میں جاتے ہیں وہاں پر پانچ روپئے وہ لیتے ہیں اور ان کو فلم دکھاتے ہیں اسے نہ وہ کال جاتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں ایک تو علاقہ پس پسماندہ دوسرے تعلیم کا معیار کم تیسرے وی سی آر کے راستے انجانی ثقافتیں اور اندیکھی قدریں ایک پوری نسل کے تن بدن میں اترتی جاتی ہیں سوچنے والے ضرور سوچتے ہوں گے کہ اس کا انجام کیا ہوگا احساس محرومی کب تک ان زمینوں کا مقدر بنا رہے گا کب تک ترقی اور تہذیب کے اصل دھارے سے کٹ کر رہنے والے یہ لوگ زندگی کی نعمتوں سے محروب رہیں گے کب تک کاندھے پر ٹیپ ریکارڈر لٹکائے اور ہاتھ میں مائکروفون اٹھائے لوگ پردیسوں سے آتے رہیں گے اور کب تک ان کے ایک ہی سوال کا